جی کیا مسئلہ کوئی شخص اگر زہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے اس کی دو رکت ہو جاتی ہے دو رکعت جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے اور غلطی سے وہ سلام پھیل لیتا ہے تو کیا کرے گا ہاں غلطی سے سلام پھر لیا اور بعد میں یاد آئے تو وہ اڑ جائے تو اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی نماز ہو جائے گی بشر سے کہ سلام پھیرنے کے بعد کوئی معنی صلات اس نے کام نہ کیا یعنی سلام پھیرنے کے بعد کچھ اس نے پڑھنا شروع کر دیا یا اس کا سینا جو ہے وہ قبلے سے گھوم گیا ہے, کسی آدمی کو سلام کر دیا اس کا جواب دے جیا جو سلاد سے مانے چیزیں ہیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے ایسی کوئی چیز اگر نہیں پائی گئی خالی سلام پھر لیا اور یاد آیا فوراً اٹھ کر اپنی نماز کو وہیں سے شروع کر دے اور اس پہ کوئی سجد سا ہو بھی نہیں ہے اور نماز ہو جائے